میرے آواز بلند ہو جاتی خود بخود خطیب کے دوران خط کا یہ درد تو پھر وہ خراب ہو جاتی ہے ان شاء ٹھیک رہے گی آواز کم ہی رکھے خیر زیادہ آواز جو اچھی دی. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضلل ومن يضلل فلا حادج له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا الشريك له وأشهد أن محمد نبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر لبور مختصاتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا وَرَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْطٍ وَاحِدًا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسْتَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إما الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا فديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فو اللہ کی حمد و ثناء کے بعد جو اسی اکیلے کے لیے لائق ہے جو موضوع یہاں پر لکھا ہوا ہے آ کر میں نے پڑھا مجھے بھول گیا تھا وہ یہ ہے کہ جمہوریت اور اسلام میں کیا فرق ہے اور آئین پاکستان کی شرعی حیثیت کیا ہے یہ سوال بھی ہے بلکہ دو سوال ہیں اور موضوع بھی ہے مختصرا جمہوریت انسان کا گھڑا ہوا نظام حیات ہے اور اسلام رب الجلال والاکرام کا نازل کردہ دید یہ سب سے بڑا فرق ہے جس کو کبھی بھی نہیں مٹایا جا سکتا ہاں کتنا جھوٹ بولا جائے کتنے پردے تان دیے جائیں دھوکے سے کچھ بھی کہہ دیا جائے جمہوریت کو اسلام کے لیبل جتنے بھی لگا دیے جائیں علماء حق کا بھی شریک ہو جائیں ال الباب کے لیے عقل والوں کے لیے اسے مخلوق کے بنائے ہوئے نظام کے طور پر واقع طور پر پہچاننا اور دلائل کے نقطۂ نظر سے پہچاننا کچھ مشکل نہیں اللہ رب العزت نے جب انسان کو پیدا کیا تھا تو مقصد ہی یہ تھا کہ وما خلقت الجن والانسا الا اللہ صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا جنت اور جہنم پہلے سے بنا دی گئی آدم علیہ الصلاط و پیدائش کے بعد جنت میں بھیجے گئے اور اسی طرح جہنم بھی تیار ہے یہ اصل مقامات ہیں جو ان لوگوں کے لیے ہیں جو اپنا راستہ صحیح کر لیں یا غلط اور یہ دنیا امتحان گاہ ہے اور عارضی ہے یہاں ہمیں صرف آزمانے کے لیے بھیجا گیا ہے اور اختیارات انتہائی محدود دیے گئے ہیں کل نہ بتو منہا جمیا ہم نے کہا تم سارے کے سارے اتر جاؤ زمین پر آدم علی سلاۃ وسلام حو علیح و وسلام اور شیطان سب اتر جاؤ فن کم منی ہدا سمن تب یا ہدا یا فلا خو فن علیم ولاحم میری طرف سے رہنمائی آئے گی اگر تم نے اس کو مان لیا اور اس پر عمل ہو گئے تو نہ تمہیں کوئی غم ہوگا نہ تم کسی چیز کے کھو جانے پر صدمہ کرو گے یعنی اللہ رب العزت تمہیں دنیا اور محشر دونوں میں ہر مصیبت سے محفوظ کر لے گا اور پھر وہی پہنچ جاؤ گے جہاں سے نکالے گئے ولہ جی نہ کافر قرض بو بھی آیات ہی نا اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ کپر کیا تقزیب کی ان کو جھسلایا وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے تو یہ اللہ نے دنیا کو پیدا کرتے ہوئے فیصلہ فرما دیا تھا کیونکہ کفار مشرقین خصوصا ہمارے سب سے بڑے دشمن یہود و نسارا یقیناً بت پرست بھی ہمارے بہت بڑے دشمن ہیں اور یہود اور بت پرستوں کی مشرقوں کی دشمنی اللہ نے فرمایا کہ اشد ہے اشد عداوت الزین آمن مومنوں کے لیے سب سے زیادہ شدید عداوت میں مشرقین ہیں اور یہود ہیں اور سب سے قریب ان کے نصارا ہیں کیونکہ ان میں کتیسین اور روحبان ہیں ان میں عبادت گزار اور علماء ہیں تو وہ نسارہ میں سے ہی آپ دیکھتے ہیں ہر روز دھڑ دھڑ لوگ مسلمان ہوتے ہیں عیسائیوں میں سے اور اتنے مسلمان ہو چکے ہیں کہ یورپ کے اندر ان کی گنتی باقاعدہ محسوس کی جا رہی اور یہودیوں میں کبھی سالوں کے اندر کوئی شخص مسلمان ہوتا ہے اور وہ بھی اللہ کرے صحیح مسلمان ہو ورنہ اہل اسلام کی جاسوسی کے لیے اسلام میں اسلام کا لبادہ اوڑھ کر داخل ہوتا ہے تو یہ یہودوں و نصارہ کے پاس آسمانی کتابوں پر ایمان کا عقیدہ ضرور تھا اللہ کو یہ آج بھی مانتے ہیں آسمانی کتابوں کو رسل کو مانتے ہیں علیہ و سلاۃ وسلام آخرت پر بھی یہ اعتقاد رکھتے ہیں مگر ان کے پاس جو کتابیں رب ربض الجلال ولی کرام کی حکمت کا یہ تقاضا ہوا کہ وہ کتابیں آخری کتاب نہ ٹھہریں بلکہ آخری شریعت اور آخری کتاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسائیب وسلم کو دی جائے اب ان لوگوں نے حسد کی وجہ سے بغ کی وجہ بم بئی نہ آپس کی ضد کی وجہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و ابی و امی کہ بنو اسماعیل میں سے ہونے کی وجہ بنو اسحاق میں سے نہ ہونے کی وجہ اور ان کی مرضی کے مطابق مبوس نہ ہونے کی وجہ اللہ رب العزت سے ضد کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں ڈٹ گئے پہچاننے کے بعد محمد رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم اب ان کی کتابیں محرف اور مبدل تھی بدل دی گئی تھی اور ان کے معنی اور مطالب پھیر دیے گئے ان میں چلانے کے لیے دنیا کے تمام کے تمام معاملات کو اجتماعی اور انفرادی امور کو معاشرے کے رہنمائی موجود نہ تھی اللہ کے ایک ہونے کا عقیدہ تو اب بھی اس میں باقی تھا رسول کے اللہ کی طرف سے مبوس ہونے اور آخرت کا عقیدہ ابھی بھی باقی تھا بہت سی حق کی باتیں رہ گئی تھی مگر ظاہر ہے کیونکہ اللہ کی حکمت کا تقاضا تھا کہ یہ محفوظ نہ رہے اس واسطے ان کے لیے پوری زندگی کے اندر رہنمائی ان کتابوں سے نہیں مل سکتی مولوی اور درویش ان کا جو اسلام کو نہیں مانتا تھا وہ انہیں اپنی سرداری اور اپنی مولویت کی لاٹھی سے ہانکتا رہا اور ظلم کہ ہر روز نئے سے نئے باب رقم ہوتے رہے آخر کار انہوں نے جمہوریت کے عقیدے میں پناہ پکڑی مولوی کو مسجد دے دو کلیسا دے دو اور بادشاہ کے لیے باقی تمام زندگی کا نظام آزاد کر دو اور اس میں تمام عوام کو شریک کرنے کے لیے عوام کے چنے ہوئے نمائندوں کو جمع کر لو اور پھر جس طرح اکثریت چاہے اس طرح کا قانون وضع کر کے لوگوں کو دے دو لائے تاکہ وہ خوشی کے ساتھ اس کی اتباع کرے اور دنیا میں امن قائم ہو جائے اس میں رب ضول جلال ولی کا کوئی تصور نہ تھا قطعی طور پر ایمان اور اسلام کو کوئی دخل نہ تھا کیونکہ ہر وقت دین اسلام ہی رہا ہے یہود نصارت پر بھی جو دین نازل ہوا یہی اسلام تھا صرف شریعتیں بدلتی رہی اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم انبیاء ماشرول امبیا ہم بھائی ہیں اللہ تو جن کی مائیں مختلف ہے باپ ایک ہے ہمارا دین ایک ہے شریعت مختلف نبی محمد صلی اللہ علیہ و وسلم کی شریعت اب کامل اور پوری زندگی کے اجتماعی اور انفرادی امور میں رہنمائی کرنے والی تھی انہوں نے اسے قبول نہ کیا نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے جان اس طرح چھڑائی کہ پوپ کو کلیسا دے دیا اور مادت دے دیا عبادت خانہ دے دیا اور خود آزاد ہو کر عوام کو یہ تاثر دے دیا کہ تم ہی حاکم ہو شیخ دستور سفر حوالی حفیظ اللہ و کہتے ہیں دنیا میں دو بہت بڑے فراڈ ہیں ایک جمہوریت اور ایک پبلک لمیٹڈ تجارتی کمپنی ہیں. وہ کہتے ہیں جمہوریت یہ تاثر دیتی ہے کہ عوام پر صرف عوام کی حکومت ہے ان کے چنے ہوئے نمائندے ان کی مرضی کے قوانین جاری کر رہے ہیں جبکہ ایک حاکم تولا الیکشنز کو بھی اپنی مرضی سے ڈیزائن کرتا ہے اور پھر وہی اوپر آتے رہتے ہیں اور انہی کی تجوریاں بھرتی رہتی ہیں اور وہ لوگوں کی گردنوں پر سوار ایک نئی طرح کی بادشاہت کے ساتھ لوگوں کو یہ دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں یہ اصل اشتراکیت کے مقابلے میں زور پکڑ گئی جب اشتراکیوں نے کہا کہ ہم دنیا کے تمام جو اللہ تعالی کے دیے ہوئے جو انسانوں کو فائدے ہیں اللہ کو تو مانتے نہیں دنیا, دنیا میں انسان کے لیے جتنے فوائد ہیں وہ مشترک کرتے ہیں ہم کوئی غریب امیر نہیں مانتے ہم فرق مٹاتے تو جمہوریت نے کہا ہم بھی عوام کی حکومت ہی قائم کرتے ہیں حقیقتاً اسی طرح سے وڈیرے وڈیرے رہے اور لو جو لوگ طاقتور تھے انہی کی نسلوں سے لوگ حکومت کرتے رہے اور نام اس کا جمہوریت ہوا سیٹ سفر حوالی کہتے کہ فراڈ ہے اور ایک پبلک لمیٹڈ ہے یہ تجارتی کمپنیاں یہ تأثر دیتی ہے کہ ہر حصہ دار اس کمپنی کا مالک ہے حقیقت ایک تولہ مالک ہوتا ہے اور جس طرح چاہتا ہے سیاہ اور سفید میں تصور کرتا ہے تو یہ انسان کی ایجاد کی ہوئی ہے اور اللہ کا دین اسلام رحمان کا نازل کیا ہوا ہے ان کا مقابلہ کرنا اسی طرح جس طرح مخلوق کا اور اللہ کا کوئی مقابلہ کرے جیسے مخلوق کا اور اللہ کا کوئی مقابلہ نہیں اس طرح جمہوریت اور اسلام کا کو کوئی مقابلہ رہی یہ بات کہ آئین پاکستان جس میں ایک ملبوبہ تیار کیا گیا پری ایمبل میں قرارداد مقاصد میں کہہ دیا گیا کہ مملکت خداداد پاکستان اصل حاکم رب الجلال و رام کو مانتی ہے اور اسمبلی میں چنے ہوئے نمائندے تمام قوانین جو اللہ رب العزت کی نازل کردہ شریعت کے خلاف ہے انہیں مٹا دیں گے جو آج تک نہ مٹ سکے نہ بدل سکے بڑے بڑے قوانین اسلامی نظریاتی کونسل بناتی رہی پورا ایک ڈھانچہ بنا کر ان کے حوالے کر دیا انہیں تنخواہیں ملتی رہی وہ محنت کرتے رہے آج باسٹھ سال گزر چکے یہ وہی کھڑے ہیں جہاں سے شروع ہوئے بلکہ اب کفر پہلے سے کہیں زیادہ شدید اور کہیں زیادہ ننگا ہو چکا پہچاننے والوں کے لیے بہرحال یہ ایک ایسا جھوٹ ہے جو یہود نے پہلے بھی اختیار کیا ولا تل بق کا بل باتل حق اے یہود حق کو باطل سے گڈ مڈ نہ کرو گدلا نہ کرو اور حق کو مت چھپاؤ جبکہ تم جان رہے ہو کہ حق کسی چیز کے ساتھ مل نہیں سکتا حق نہ حق کے ساتھ ملے گا اگر پانی کے اندر پیشاب آ رہا ہوگا تو کوئی مزو نہیں کرے گا یہاں سے اعلان کیا جائے گا کہ اس بستی کے اندر کوئی سی پیج واٹر آ گیا اس قسم کا گندگی آ رہی پانی میں کوئی شخص اس پانی سے وبو نہیں کرے سب تیمم کرے اس لیے کہ تیمم علاج ہوگا گندگی ذرا سی بھی ہو تو پاکیزگی نہیں دے سکتی کبھی بھی اگر جمہوریت کے اثرات کچھ بھی اس کو کے اسلام کے ساتھ شامل ہوں گے اسلام اور جمہوریت مل کر اسلح نہیں کر سکتے اسلام کسی کو اپنے ساتھ قبول نہیں کرتا لا باطل بن بین یدئی ہی و ہی ہی. وہی ایسی چیز ہے اسلام ایسی چیز ہے کہ باطل نہ آگے سے نہ پیچھے سے کہیں سے داخل نہیں ہو سکتا اسلام کانگل ہے محفوظ ہے معمون ہے اور وہ منفرد ہے اور ایسے یکتا ہے جیسے اس کو بھیجنے والا یکتا اور یگانہ اور توحید کے اعتبار سے اکیلا جیسے الہ واحد ہے اس کا دین بھی واحد ہے وہ کسی ایک دین باطل کے ساتھ مل کر کبھی نہیں چل سکتا اس نے خوب کہا عبداللہ بہادر پوری نے رہی اللہ رحمت اللہ واسعہ فرماتے ہیں ہم وہ پینسلٹ ان کا چھاپ بھی رہے ہیں سید مودنی صاحب کو انہوں نے خط لکھا تھا جمہوریت اور اسلام کے بارے میں فرق کرتے ہوئے تو اس کا جو خلاصہ ہے ڈاکٹر شفیق نے نکالا وہ چھاپ کا دو برقع آپ کو مل جائے وہ فرماتے ہیں کہ اسلام ہمیشہ تمام باطل کو مٹا کر مسل کر اور اسے بری طرح سے دنیا سے ضلیل کر کے پھر نافذ ہوتا ہے اسلام کبھی باطل کے ساتھ مل کر نہیں آیا کرتا الجا الحق وضاحق الاطل ان الاطل اقانظہ کا حق آ گیا اور باطل لٹ گیا باطل کی فطرت ہی لٹنا ہے اور حق کی فطرت ہی غالب آنا ہے اس نے اپنا رسول بھیجا رہنمائی کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ لو عَلَى الدِّينِ کل اس دین کی حقیقت اور طبیعت یہ ہے کہ تمام ادیان باطلہ پر غالب آ جائے تو یہ جو باسٹھ سال میں تھکا دینے والی اور رسوا کر دینے والی کوشش پاکستان میں ہوئی کہ جمہوریت کے ساتھ مل کر جمہوریت کے راستے سے اسلام نافذ کیا جائے اس کا انجام بہت برا ہوا کیا انجام ہوا انجام میں آپ کو بتاتا ہوں جب پاکستان کی تحریک چلی تھی اور جمہوریت ہی کے نظام کے تحت ایک نظام قائم ہونا تھا پاکستان میں تو تحریک کا ٹائٹل تحریک کا مطالبہ ایسا حسین اور ایسا سچا مطالبہ تھا کہ اس سے اختلاف کرنے والا قاصر ہے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ معاذ اللہ سکثر اللہ اس سے کوئی اختلاف کرے گا اللہ کی پناہ کتنا خوبصورت مطالبہ ہے اور کتنی بدصورت شکل اختیار کی گئی جب پاکستان کی پہلی اسمبلی بیٹھی تو اس کا وقتی طور پر اسمبلی کا جو لیڈر تھا جو چیئرمین تھا وہ ایک ہندو تھا منڈل اور اس کے بعد محمد علی جناب صاحب کو گورنر جنرل چنا گیا اور پھر اس کے بعد جمہوری نظام کا آغاز ہوا جس میں پہلا وزیر محنت اور وزیر قانون ہندو تھا عجیب بات ہے پیچھے یہ گفتگو ہو رہی تھی جبکہ ایک ہندو کو چیف جسٹس بنایا جا رہا تھا کہ کیا اسلام میں ہندو چیف جسٹس بن سکتا ہے یہ سوال ان لوگوں نے اٹھایا تھا جن کو اسلام کی صفر بھی سمجھ گئی جو یہ نہیں جانتے کہ اسلام میں چیف جسٹس کا عہدہ جو ہے وہ کیا ہے چیف جسٹس کون ہے وہ وہ شخص ہے جو اللہ کی شریعت کی روشنی میں لوگوں کے معاملات کے اندر حکم لگا شریعت کا یہ شخص جاننے والا اور اس کو علماء مدد دینے والے پھر شریعت کے مطابق حکم تلاش کرنے والا اللہ کا بہت ہی عبادت گزار بندہ ہے یہ حکم ڈھونڈنا شریعت سے کہ جھگڑوں میں اللہ کیا چاہتا ہے کیا حکم لگایا جائے رسول اللہ کیا چاہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ کے حکم کی تفسیر فرماتے ہیں؟ یہ عین عبادت ہے جو اسے عبادت نہیں مانتا وہ شخص عبادت کے مفہوم سے آگاہ نہیں چیف جسٹس سب سے بڑا عابد ہے ججوں میں سے اسلامی قاضیوں میں سے رئیس سل سب سے بڑا عابد ہے اللہ کا کا اور جب یہ حکم لگاتا ہے اور گواہیاں لیتا ہے تو یہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے تو تم ایک ہندو اور کافر کو چیف جسٹس بناتے ہو بالکل تم نے حق کیا میں تو کہتا ہوں جیسا تمہارا لانسی قانون ہے اس کے لیے ہندو زیادہ مناسب ہے تاکہ اہل ایمان کو پتہ چل جائے کہ تمہارے قانون میں اسلام کی کوئی رمک بھی باقی نہیں ہے اس کے لیے ایک ہندو اور ایک عیسائی ہی جسٹس چیف جسٹس سجتا ہے جو کہ قبروں پر پھولوں کی چادریں چڑھا ہے جو مکلا کو مخاطب ہوتے ہوئے یہ کہے کہ پاکستان کے ایک حصے میں ایسا نظام چلایا جا رہا ہے جہاں پر کوڑوں کی سزا سر عام دی جا رہی ہے جو کہ انسانیت کی تجلیل ہے معذلہ اللہ۔ تو پہلے پہل یہ ہوا جب جمہوریت داخل ہوئی کہ ہمارا نعرہ تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ پھر آگے بڑھے ہم پھر دھوکہ زدہ تھے ہم یا دھوکہ دینے والے تھے دونوں طرح تھے نیک لوگ صالحین جمہوریت کے قافلوں میں شامل ہے معاذ اللہ اشرف اللہ میں سب پر کفر کے فتح برسانے کے لیے یہاں نہیں بیٹھا میں تو صرف اپنا کریا درست کرنے کے لیے بیٹھا میرا اور آپ کا جو لوگ دھوکہ زیادہ ہوئے وہ اپنی جگہ پر اللہ انہیں معاف کرے اور جلدی لوٹے آمین اور جو دھوکہ دے رہے ہیں ڈر ہے کہ ان کے دلوں پر مہر نہ کر دی جائے اور لوٹنے کا وقت ان کا ختم ہو چکا ہو تو پھر دھوکہ دیا گیا کہ ہم نظام مصطفیٰ کے لیے نکلے ہیں بھٹو جیسا عامر گر گیا نظام مصطفیٰ کے نارے میں اتنی قوت تھی جتنی پاکستان کا مطلب کیا لا الہ اللہ میں تھی جیسے اس نے تحس تحس کر کے انگریز کو ایک ملک بنوا دیا اگرچہ وہ خود چاہتا تھا بار یہ تو نہیں چاہتا تھا کہ لا الہ اللہ اتنا بلند ہو لا الہ اللہ بلند ہو گیا الفاظ کے اعتبار اب نظام مصطفیٰ نے زور پکڑا اور بھٹو کا تختہ الٹ گیا وہ عامر جاتا رہا اب نسام مصطفیٰ کے ساتھ دھوکا کیا گیا آج کیا نعرہ تھا ہمارا نعرہ ہے میسا کے جمہوریت کی بحالی نہیں چیف جسٹس کی بحالی اور میسا کے جمہوریت کے تحت آج جمہوریت ہمارا نعرہ بن گیا یعنی کیسے کفر آہستہ آہستہ رینگتا رینگتا ہمیں بے دین کرتا کرتا بے غیرت کرتا کرتا کہاں پر لے آیا آج ہم یہاں تک پہنچ گئے کہ ہمارے نعرے میں بھی اسلام باقی نہ رہا افسوس سدھا افسوس کہ جلوس میں جان ڈالنے کے لیے جلوس میں ایک دم سے جوش خروش ڈالنے کے لیے قبر سے جلوس نکالے گئے کس قبر سے پاکستان میں سب سے زیادہ غیر اللہ کی عبادت جہاں پر ہوتی ہے。سب سے زیادہ پوجی جانے والی قبر جس پر غیر اللہ کے لیے نظر و نیاز غیر اللہ کے لیے زبیحہ غیر اللہ کے لیے ہر اعتبار سے لوگ قربانیاں دیتے ہیں اور پکارتے ہیں اسے بابا کو ان معاملات میں جو اللہ کے کی سوا کسی کے اختیار میں نہیں بچہ بچی کے لیے پکارتے دشمن پر سطح کے لیے پکارتے کرکٹ ٹیم کرکٹ کا میچ جیتنے کے لیے پکارتی ہے اور ان کو پکارتے حکومت میں کامیاب ہونے کے لیے کوئی حاکم نہیں جس کی یہ مجال ہو وہ بھٹو سیکولر کیوں نہ ہو کہ اس بابا کو نہ مانے اس نے بھی سونے کے پانی والا دروازہ اس قبر پر چڑھایا تھا اس نے بھی لگا دیا تھا یہ جو دو بھائی ہیں آج یہ بھی چادریں چڑھا کر کامیاب ہو رہے ہیں معلوم ہوا کہ پاکستان کے سب سے بڑے بت کو سلام کر کے یہ جلوس گندے ناروں کے ساتھ نسا جمہوریت اور چیف جسٹس کی بحالی اور انصاف کی بحالی وہ کون سا انصاف ہے جو اسلام کے نام کے بغیر حاصل ہو گیا معلوم ہوا کہ ہم رزیل ہو گئے باسٹھ سال کے بعد ہماری ہوا مکمل نکل چکی تھی اور غبارہ کچک چکا تھا اب اس نامیان پاکستان اسی جلوس میں بے بےغیرتوں کی طرح شامل تھا یہ جمہوریت اس جمہوریت نے ایک اور بل کھلایا وہ کیا بل کھلایا وہ جمہوریت ہوئی کہتے تھی خدا داد پاکستان میں ہم اسلام کے منافی سب قانون بٹھا دیں گے اس نے بڑے تم طراخ سے بڑی بے حیائی اور بے غیرتی سے اسمبلی کی اکثریت نے یہ دستخط کیے کہ پاکستان کے ایک حصے میں جہاں مطالبہ شریعت ہو رہا ہے ایک طرف مطالبہ ہے چیف جسٹس کی بحالی کا جو کہ جسٹس کبھی نہ کر سکے گا جو انصاف کبھی نہ کر سکے گا کیونکہ اس کے پاس اللہ کا قانون نہیں ہے اور ایک طرف مطالبہ تھا شریعت کے نظام کے تحت زندگی گزارنے کا ایک طرف مطالبہ ہے چیف جسٹس کی بحالی اور مسا کی جمہوریت کا ایک طرف اسلام کا مطالبہ ہے ایک طرف مطالبہ اسلام کا کرنے والے داڑیوں والے نماز پر نمازی پرہیزگار علماء دین عورتوں کو پردہ کروانے والے اپنے بچوں کو اسلامی تعلیم دلوانے والے اپنی آزاد زندگی میں آپ کے اور میرے پاس بھی ہے ہم اپنی آزاد زندگی میں کوئی ہمیں مجبور نہیں کرتا کہ ہم ٹی وی خرید کر گھر میں ایک چکلا چلائیں جب تک ٹی وی پر آپ کی مکمل نگرانی نہ ہو تو وہ کسی چکلے سے کم نہیں ہے چکلے کی ایک نئی صورت ہے جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ گھر گھر گانا ہوگا اور گشتیاں ناچے گی وہ گشتیاں ناچتی ہیں تو ہمیں کسی نے مجبور نہیں کیا یہ ہماری آزاد زندگی ہے ہم اپنی آزاد زندگی میں اپنی بیوی کو پردہ نہ کرائیں یہ ہمارا اختیار ہے یا پردہ کروا لیں ہم حلال روزی کا ذریعہ اختیار کریں یا حرام ہمارے اختیار میں مالک نے دیا بہت کچھ ہمارے اختیار میں حاکم ہر جگہ نہیں بیٹھا ہم عقیدہ غیر اللہ کی نظروں نیاز کا کر رکھے یا عقیدہ صرف اللہ کے لیے عبادت کر رکھے بالکل اختیار ہے تو اپنے اختیار کے ساتھ جو توحید پہ چلنے والے تھے کیونکہ آج ان کی مخالفت میں قبر پوجنے والے ایک جتھا بن گئے اور کہتے ہیں ان کو مٹا دو ان کو جلا دو یہ سارے وہاں بھی ہیں یہ خانقاہوں کو گرانے والے ہیں یہ غیر اللہ کی پوجا ختم کر دیں گے یہ کسی بزرگ کی قبر کو اس کے اوپر کبا نہ چھوڑیں گے معلوموں کے توحید والے بھی ہیں نمازیں بھی پڑھنے والے روزے بھی رکھنے والے ہیں عالم بھی ہیں اور جس قدر اسلام کو جس طرح جانتے ہیں اس پر عمل کرتے ایک طرف یہ ہے مطالبہ بھی ان کا شریعت ہے ایک طرف کون ہے شرابے پینے والے بدکاریاں کرنے والے یہود جو نصارا کے یار ان کے ساتھ مل کر ہمارے مردوں اور عورتوں دونوں کو قتل کر دینے والی کیا اسلام آباد میں جو مرد اور عورتیں قتل کی گئیں مسجد کے اندر انہوں نے کسی کو قتل کیا تھا کس طرح جرت ہوئی ان کو کسی قتل کے بغیر اتنے لوگوں کو قتل کر دیا جائے اپنے ہی ملک میں اپنے ہی حکام قتل کر دے کبھی ایسے کمینے حکام بھی تاریخ انسانیت میں ہوئے ہیں جو عورتوں کو بھی اس بے حیائی اور جٹائی کے ساتھ کپار کے ساتھ مل کر ان کی گن کے ساتھ مارے اور جدید اسلحہ میں ہتھوں پر استعمال کرے اتنا بڑا ظلم لوگوں کو بھول جاتا ہے جن کی عورتیں مری جن کے بچے مرے اللہ کے بندو اگر وہ انتقام میں آ کر جلدی میں آ کر کو بے وقوفی کی حرکت بھی کر بیٹھے تو بہرحال مجرم پھر یہ ہے جنہوں نے بیوقوفی پر ابھارا اگر کسی کے سامنے کسی کے بچے کو مار دیا جائے اس کے بعد وہ بالکل دیوانہ ہو جائے تو ایسا امکان ہے نہ وہ کسی مولوی کی سنے نہ عالم کی سنے وہ مجھے کہ جا پنکھے کے نیچے بیٹھ کے درس دینے والے تیرے کتنے بچے مرے تیری کوئی عورت جو ہے اس کے ساتھ بدکاری ہوئی اللہ نہ کرے کیسا ہو ہماری عورتوں کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا ہمارے بچوں کے ساتھ کیا کچھ نہیں اپاہ جو کہ ڈھیر لگ گئے تجھے مولوی کیا پتا ہمیں کہتے ہیں ٹھہر جاؤ ہم نہیں ٹھہریں گے تو وہ ایسی غلطی استجال بے وقوفی کر سکتا اتنا زور کہ باجوڑ کے اندر بم مارا گیا تو کارا کرنے والے معصوم بچے جو قرآن پڑھنے آئے تھے پینس فٹ بچے ہلاک کر دیے جب روز کے اندر این جمعہ کی نماز کے اندر کہا جی خود کچھ حملہ ہوا دو منزلہ منزل مسجد گر گئی خود کچھ سبھی کبھی دو منزلہ گرا کرتی سب نمازی ہلاک کر دیا تم نے اور دونوں حملوں میں جتنے تم مارتے ہو نہ کوئی بغیر خطنہ کے ہمیں دکھاتے ہو پورا میڈیا موجود ہے دنیا کے پیس رپورٹر دنیا کو دکھاؤ کہ یہ ہندو تھے سارے جو ہم نے مار دیے یہ موساد والے تھے تم سب مسلمین کو مار رہے ہو اگر تم ہندو ہی کو مارنے والے ہوتے تو ہندو کے ساتھ پیار کی تیگے نہ ڈالتے تم پھر تم سارے پاکستان کو ہندو کے ساتھ لڑائی کے لیے تیار کرتے تو ایک طرف شریعت کا مطالبہ کرنے والے اللہ کے نیک صالحین لوگ ہیں جنہوں نے تیس سال سے اللہ کی جنگ لڑنا شروع کی ہوئی ہے پوری امت کی جنگ وہ لڑ رہے کفار کے ساتھ یہود و نثارا کے ساتھ اور انہوں نے کچھ بھی نہیں کمایا ان کے باغ اجڑ گئے ان کے گھر اپاہ جو کہ گھیر لگ گئے ان کی عورتیں بیوہ ہو گئی ان کے مردوں کی لسٹیں بن گئی جو دنیا سے جا چکے اللہ کے راستے میں مارے گئے اور ان کو کیا ملا کیا ایجنٹی اس لیے کی جاتی ہے کہ سب کچھ تباہ ہو جائے کبھی ایسے ایجنٹ بھی دنیا میں کسی نے دیکھے احمد معذ اللہ اللہ وہ تو ایمان والے لوگ ہیں اور تم ہو ادھر کہ تم یعود و نسارا کے پکے ایجنٹ اور یار ان کے ساتھ مل کر ان کی تنخواہ پر سارے کام کرنے والے اور ساری دنیا گواہ سارے صحافی گناہ سارے اخبار گواہ کہ تم ان سے مال لے رہے ہو اور کام کر رہے ہو اور جائے کوئی اگر کسی میں تڑپ ہے تو جا کر کبھی وہ چکر لگاتا وہ بےچارے جو سواج سے نکالے گئے تھے وہ کیا کہتے تھے ان کی زبان ذرا سنتا ان کے ساتھ کتنا ظلم کیا گیا زبردستی انہیں نکالا گیا اور پھر بمبو نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا کتنے آپات بنا دیے اور کتنے مار دیے اور کتنے بچے پکڈیوں سے گم گئے کتنی حاملہ عورتوں کے حمل گر گئے اور کس قدر نقصان ہوا اس کے بعد جو تیس تیس ہزار پیکرس دینے کا وعدہ تھا وہ کتنا پورا ہوا جا کر دیکھ لے گئی جان اس کے بعد بھی لوگ آنکھیں نہیں کھولتے لوگ پتہ نہیں کیوں نہیں دیکھتے اس فرد کو کہ جمہوریت نے تو اب وہ نظارے دکھا دیے اب جمہوریت نے وہ واقعات سامنے ہمارے کر دیے ہیں کہ اب بھی کوئی اسے مخلوق کا ساختہ نظام نہ مانے اسلام کے سچے دین کے مقابلے میں تو وہ بھٹکا ہوا ہے اسلام کے اندر جو کچھ ہے وہ ربض الجلال ولی کرام کی الوہیت ہے سارا اسلام لا الہ الا اللہ کے گرد گھومتا ہے ساری جمہوریت عوام طاقت کا سرچشمہ ہے اور عوام کی بھلائی ہوگی اس کا گرد گھومتی ہے لہذا عوام کے اندر دین کی بنیاد پر تقسیم جمہوریت میں حرام ہے کبھی اسمبلی میں آپ نے تقسیم دیکھی کہ یہ کور پرست ہے یہ افمبلی کا ممبر نہیں ہو سکتا یہ اپنے آئمہ کو معصوم مانتا ہے یہ قرآن کو بدلی کتاب مانتا ہے یہ صحابہ کو کافر مانتا ہے یہ افیمبلی کا ممبر نہیں ہو سکتا یہ ووٹ کے لیے کھڑا نہیں ہو سکتا ایسی تقسیم ممکن ہی نہیں ہے یہ منکر حدیث ہے یہ ووٹ کے لیے کھڑا نہیں ہو سکتا اور یہ ممبر نہیں بن سکتا ایسی تقسیم اگر ہونا شروع ہو گئی تو پھر جمہوریت کہاں رہی مر گئی جمہوریت اگر صرف توحیدی الیکشن لڑے گا توحیدی ہی ہی صرف ایم پی اے ایم ایل اے بن سکتا ہے جو توحید و سنت کا عقیدہ رکھتا ہے اور کم از کم اتنا عمل رکھتا ہے کہ مسلمانوں کے فہرست میں شامل ہو سکے اگر صرف وہی ووٹر ہو سکتا ہے اور وہی الیکشن لڑ سکتا ہے تو پھر ویسے جمہوریت کو چھٹی ہوگی پھر تو اسلام غالب آ گیا پھر تو 99 فیصد جو ہے الیکشن سے ڈسکوالیفائی ہوں گے اور اگر آج کوئی توحیدی سچی توحید بیان کرتے ہوئے الیکشن لڑے گا اس کی ضمانت ضمت نہ ہو تو میرا نام بدل دیجیے اس کی زمانت زبد ہو جائے اب بھی جمہوریت اور اسلام کا کو کوئی فرق نہیں اور اب پاکستان کا آئین کیا ہے پاکستان کا آئین ایک دھوکا ہے جس میں اسلام کی سکیا بھی ڈالی ہوئی ہیں اور کفر کی سکیا بھی کلم کھلی موجود ہے کہ اگر دو موٹا تین حصہ اسمبلی کی اکثریت کسی بات پر جمع ہو جائے تو اسے کوئی کورٹ جو ہے وہ چیلنج اس کا قبول نہیں کر سکتی وہ سب سے بڑی کوٹ ہے اور سپریم لا ہے جیسے پاکستان کی اسمبلی نے فیصلہ کر دیا میرے کو ہے تو سب کافر کہنے لگے پاکستان کی اسمبلی نے آج ایک جو فیصلہ کیا ہے وہ ہمارے دل کھول دینے کے لیے کافی ہے اگر ہم میں اللہ تعالیٰ پر ایمام کی تھوڑی سی رمک بھی موجود ہے وہ کیا فیصلہ ہے وہ یہ فیصلہ ہے کہ سوات میں لڑنے کے بعد چار چھ مہینے سخت حزیمت خوردہ ہونے کے بعد سخت نقصان اٹھانے کے بعد آخر کار یہ چال کھیلی گئی کہ مولوی صاحب کو یہ کو کہ اچھا بھائی مولوی صاحب تم اپنے ملک میں اگر تمہاری عوام بھی چاہتی ہے تو شریعت نافذ کر لو ظاہر ہے کہ اگر عوام کا مینڈیٹ اسے حاصل نہیں تھا تو اسے شریعت نافذ کرنے کے لیے دستخط کر کے اختیار دینا پھر ان کا اپنا دوسرا ظلم ہے ظاہر ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ عوام بھی شریعت مانگتی ہے مولی صاحب بھی شریعت پر لڑتے مرتے چلے جاتے ہیں ہمارا بھی شدید نقصان ہو رہا ہے لہذا اسمبلی نے اپنی طرف سے تو دھوکہ دیا ان کو کہ ان کو ابھی شریعت نافذ کرنے کی اجازت دے دو پھر ان کے نیچے سے تختہ کھینچ کر ان کا خوب مذاق اڑوائیں گے یہاں تک کہ دنیا میں یہ بات جو ہے اہل ایمان تک پہنچ جائے کہ اب شریعت نہیں چل سکتی اس لیے کہ جو شریعت مانگتے ہیں وہ شریعت چلانے کے قابل نہیں یا تو اتنے بولے بالے اور بیوقوف ہیں کہ ان کے اندر ہندو اور اسرائیل گھس گیا اور امریکہ ان سے اپنی باتیں ان کی بیوقوف کی وجہ سے منواتا ہے وہ شریعت نافذ کرنے کے قابل نہیں اور رہے ہم ہم تو ویسے محمد کی قیادت سے آزاد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ جب اسمبلی کی اکثریت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ تم شریعت لاگو کر لو تو گویا اسمبلی کی اکثریت نے یہ فیصلہ کیا کہ شریعت ایک ایسا معاملہ ہے کہ جو سب کے لیے لازم نہیں ہے کیا اسلام سواد کے لیے نازل ہوا تھا یا اسلام پوری دنیا کے مسلمانوں اور تاثروں کے لیے نازل ہوا تھا اسلام تو اوباما اور بش کے لیے بھی نازل ہوا تھا اسلام تو چولہائی کے لیے بھی نازل ہوا تھا اسلام تو جاپانی اور ہندوؤں کے لیے بھی نازل ہوا تھا اسلام تو رحمت اللہ لے کر آئے تھے جو سب جہانوں کے لیے اللہ کی رحمت بن کے آئے تھے اسلام صرف سواد کے لیے تو نہیں تھا تم کس بنیاد پر اور کس دلیل پر باسٹھ سال کے بعد اتنے بے حیا ہو گئے کہ تم نے کھل کر اعتراف کر لیا کہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت عمل قابل قبول نہیں ہے پاکستان کی ریاست سے ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت کو خارج کر دیا ہم نے ان کو صرف مسجد کا امام مان لیا مول صاحب تم ریاست کا امام بھی انہیں ماننا چاہتے ہو زندگی کے ہر میدان میں ان کی امامت کے قائل ہو کر ان کی امامت کو عمل تم چلانا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے تم چلا لو ہم تمہیں اختیار دیتے ہیں. گویا کہ تم نے یہ اعتراف کر لیا کہ تم اسے نہیں چلا رہے تم سے بڑا کفر کا اعتراف کرنے والا کون ہوگا تم سے بڑا اللہ کے ساتھ چیلنج کرنے والا ہوگا کون ہوگا کہ محمد کا کلمہ بھی پڑھتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم اپنا آئین بھی دھوکے سے اسلامی بنائے بیٹھے ہو اور پھر تمہاری یہ دٹائی باسٹھ سال کی طویل زندگی گزارنے کے بعد اتنے سفر کے بعد تم اتنی گندی منزل پر آ کر رکے کہ تم نے پوری دنیا کے اندر بے حیائی کے ساتھ یہ گواہی سبت کر دی کہ تم شریعت نہیں چلا رہے اگر تم شریعت چلا رہے ہوتے تو مولوی صاحب کو پلٹ کر جواب دیتے کہ پاکستان میں تو پہلی شریعت چل رہی تم کیا مانگ رہے ہیں نئی بات جیسے کہ اگر صوبی محمد یہ مانگتے کہ ہمیں نکاح کر کے عورتوں کے ساتھ رہنے کی اجازت دی جائے تو پلٹ کر اسمبلی جواب دیتی کہ ہم بے نکاح بیٹھے جب انہوں نے شریعت مانگی تو ایک نے پلٹ کر صحیح جواب دیا تھا پیپلز پارٹی کے لیڈر نے اس نے کہا اس کا مطلب ہے ہمارے پاس کفر ہے ہاں تو ہمارے پاس کفر ہی ہے کیونکہ اسلام کے علاوہ جو بھی نظام ہے اسلام دین بل جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی دین چاہے گا اللہ ہر ہر گز سے یہ دین اب قبول نہیں کریں گے عیسیٰ علیہ السلاۃ وسلام بھی نازل ہوں گے تو محمد کے دین پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکومت چلائیں گے آج کوئی توراف اور انجیل سے نماز کا طریقہ نکال لے بیت المقنص کی طرف منہ کر دے میں کہتا ہوں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نماز پڑھائے بیت المقنص کی طرف منہ کر لے کیا آپ اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے کوئی بھی نہ پڑھے گا کیوں کبلا تحبیل ہو چکا وہ کہتے ہیں کیا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سترہ ماہ اس قبلہ کی طرف نماز نہیں پڑھی یہ شرعی قبلہ تھا ہاں تھا اب اللہ کے دین میں یہ قبلہ شرعی قبلہ نہیں ہے بدل چکا جب اللہ کا حکم بدل گیا اس کا یہ معاملہ ہے کہ کوئی اس کے پیچھے نماز نہیں پڑے گا آج کوئی حاکم تورات اور انجیل سے قانون نکال کر چلائے تو وہ حاکم بکا سے رہے چل جائے کہ وہ خود بیٹھ کر قانون بنائے اور اپنی اسمبلی کی اکثریت کی بنیاد پر اس علاقے کے قانون کے اوپر مہر لگانے پر وہ قانون قانون قرار پائے اللہ رب العزت کے قرآن کی محمد کی سنت کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجماع امت کی کوئی پرواہ نہ کی جائے اس سے بڑھ کر بھی کوئی کفر ہوگا اے یو اکبر من ہاضا اس کفر سے بڑا کوئی کفر نہیں یہ دنیا کے ہر کفر کو اپنے اندر سمائے ہوئے ہیں اور یہ تمام کفروں کا سرپرست ہے کیا یہی حکام قبروں پر بنے ہوئے کبوں کے سرپرست اور محافظ نہیں کیا بہشتی دروازے یہ نہیں کھلواتے آج بھی ان کے پاس موقع ہے اس گواہی کو ثبت کرنے کے بعد کہ اللہ کا عذاب پاکستان پر آیا چاہتا ہے یہ توبہ کا وقت ہے یہ استغفار کرنے کا موقع ہے یہ اس وقت اللہ تعالی کے راستے میں ہر کچھ کر گزرنے کا موقع ہے جو کچھ بھی کوئی شخص سمجھ سکا ہے دین سے کیونکہ اب ٹھہرنے کا موقع نہیں ہے وہ مارکان فروز اللہ کو یہ لائق نہیں کہ کسی بچی کو عذاب میں لپیٹ لے اور وہ استغفار کر رہے ہیں استغفار کون کرے گا جو گناہ کو گناہ سمجھے گا جو گناہ کو لیکی سمجھ رہا ہے وہ کیا استغفار کرے گا استغفار تو وہی کرے گا جو گناہ کو پہلے گناہ سمجھ لے گا سب سے بڑا گناہ پاکستان میں یہ ہوا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کے بعد اسمبلی نے یہ اعتراف کر دیا کر لیا کہ ماں اندنا ما ان بنا نظام وہ عدل نہ ہمارے ہاں شریعت ہے نہ نظام عدل انہوں نے اس کے ساتھ ٹٹھا کیا حقیقتا اللہ تحزی بھی اللہ ان کے ساتھ ٹٹھا کرتا ہے یہ مومنوں کے ساتھ ٹھیک کر رہے ہیں اللہ ان کے ساتھ کر رہا ہے کہ انہیں محلت دیے جا رہا ہے آج بھی توبہ کا وقت ہے قوم یونس کی طرح نکلیں میدانوں میں اور آج ہی اپنے شرک کفر سے توبہ کریں قبروں پر سے کدے مٹا دیں ٹی وی اور ریڈیو اور تمام نشر و کے ذرائع سے ان لوگوں کو جو شرک کو کفر پھیلاتے علماء ماہ کے روپ سے انہیں بند کر دیں اور اس کے بعد تمام حرام کے کمائے ہوئے مال سرکاری خزانے میں جمع کر دیں محمد کی شریعت کو آزاد کر دیں صلی اللہ علیہ وسلم اور اسے اپنا حاکم مان لے اور اس کے سامنے جھک جائیں تو آج بھی اللہ کا عذاب پلٹ سکتا ہے ورنہ پاکستان کو کوئی شے اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی اس واسطے آج آپ اور میں سب سے پہلے اس حقیقت کو پہچان کر اللہ کے سامنے ریز ہونے کے لیے پورے ایمان اور پورے شعور کے ساتھ کمر باندھ لیں ورنہ وہ نہ ہو کہ ایک ایسا عذاب آئے کہ جو نیکوں اور بدوں سب کو سمیٹ لے اللہ تعالیٰ کے قرآن میں یہ کہا گیا ہے کہ اس فتنے سے بچ جو لاطسی بن کم خاصا تم میں سے صرف ظالموں کو نہیں لپیٹے گا نیک کو اور ظالموں کو سب کو لپیٹ دے گا ہاں نیک اپنی نیات اور اعمال پر اٹھائے جائیں گے اور کفار اپنی نیت اور اعمال پر اٹھائے جائیں گے آخری بات سنا کر بند کرتا ہوں کہ جب مہدی پر جسے امام مہدی کہا گیا رحمہ اللہ اور حفظ جہاں بھی اگر آج موجود ہیں آج کل موجود ہوں گے اسلام جب مہدی کی حکومت قائم ہوگی اور وہ امام المسلمین اور خلیفت المسلمین بن چکے ہوں گے تو مدینہ سے ان پر ایک لشکر بھیجا جائے گا صحیح مسلم کی روایت وہ لشکر جب بیدا کے مقام پر پہنچے گا مدینہ کے ایک میدان کے مقام پر پہنچے گا تو اللہ تعالی سارے لشکر کو زمین میں دھسا دے گا ایک بچے گا شرید جو دوڑ کر خبر دینے والا ام المنی زینب پوچھتی ربی اللہ ہوتا اعلیٰ ہماری ماں پر بھی اللہ اپنی رحمتیں کرے کہ جنہوں نے یہ سوال پوچھا آمین پوچھتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راستہ چلنے والے بھی ہوتے ہیں اور کچھ بازاروں والے بھی ہوتے ہیں. کچھ لوگ اس ارادے سے تو نہیں تھے وہاں پر شامل کہ وہ مہدی کے خلاف لشکر میں شامل ہو وہ تو اتفاق وہاں سے گزر رہے تھے یا بازاروں میں تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب کو زمین میں دھسا دیا جائے گا اور اپنی اپنی نجات پر اپنے اپنے اعمال پر لوگ اٹھائے جائیں گے ابن تیمیہ رحی اللہ شیخ الاسلام نے اس سے یہ نقطہ نکالا کہ برے لوگوں کے ساتھ نہ رہا کرو ان کے ساتھ دھنس جاؤ گے ان کے ساتھ مر جاؤ گے ان کے ساتھ عذاب کی لپیٹ میں آ جاؤ گے تو آج جو کوئی بھی چاہتا ہے بچنا وہ اہل ایمان کو ڈھونڈے اہل حق کو ڈھونڈے اور ان کے ساتھ ہو جائے تاکہ مرے بھی تو یہ اس کے جنازے میں شفاعت کرنے والے ہوں اور تو ہمیں مار بھی تو نیکوں کے ساتھ مار اللہ مجھے اور آپ کو کہی سنی بات میں تھے حق کی بات کو قبول کرنے ایمان لانے اور اس پر جمے رہنے کی توفیق توقی فرمایا آمین ہماری روح اس حال میں پرواز ہو کہ ہم اللہ کے علاح واعد ہونے پر بالکل مطمئن اور راضی ہو آمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابی کے آخری نبی اور رسول ہونے پر بالکل مطمئن ہو ہم اسلام کے شریعت متحرہ ہونے پر اس کا کوئی حکم ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے مکمل طور پر مطمئن ہو آمین آمین یا رب العالمین آپ کی شکل نہیں نظر آ رہی پیچھے سے دھوپ کی وجہ تیزر آ جائے اس سے دقت ہوتی ہے اسلام کے متبادل جمہوریت یہی فرق ہے عملی صورت وہی ہوگی جو اس سے پہلے ہو چکی کیونکہ اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے یہ خلافت اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے اور اس وقت عطا ہوتی ہے جبکہ ایک جماعت مسلمانوں کی اس درجہ تک اللہ کی اطاعت میں اپنے آپ کو داخل کر لیتی ہے جو درجہ اللہ کے ہم مطلوب ہے کیونکہ صاف دو حرفی بات ہے واد اللہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کس سے وعد اللہ اللہ جینا آمنو عام کو تم میں سے ایمان لانے والے اور نیک عمل کرنے والوں سے وعدہ کیا سکیلا لام تقید کا اتنا زور ہے عربی نقطہ نظر سے کہ ضرور بد ضرور انہیں خلافت دے گا زمین میں کمس تخن امن من نہیں جس طرح ان سے پہلوں کو خلافت دیتا رہو انہیں متمکن کر دے گا خوف کو امن سے بدل دے گا پھر رنگ یہ ہوگا خلافت کا کہ اللہ کی عبادت کی جائے گی غیر اللہ کی عبادت نہیں ہوگی تو معلوم ہوا کہ خلافت دینا اللہ نے اپنے ذمے لے لیا سورا آیت ہے اور یہ بھی اللہ نے بتا دیا ہے کہ یہ اللہ کی نا بدلنے والی سنت ہے وہ پہلی امتوں میں بھی یہ شرطیں دو پوری کرنے کے بعد ہمیشہ خلافت دیتا رہا تو من او فا من اللہ مجھے بتاؤ اللہ سے زیادہ وعدہ پورا کرنے والا کون ہے یقیناً اللہ تیرے سوا کھولی تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم یہ دو شرطیں پوری کریں اس کے بعد خلافت کا نظام برپا ہونا یہ اللہ کا وعدہ ہے یہاں پر دنیا میں اگر امریکہ کوئی وعدہ دیتا ہے تو یہ پاگل ہو جاتے ہیں اور بچھتے چلے جاتے ہیں ہم اللہ کے وعدے پر یقین کیوں نہیں کرتے یہ دو شرطیں ابھی اس درجہ پوری نہیں ہو پائیں یعنی کہ اہل ایمان آج موجود نہیں ہے نیک مال کرنے والے مجاہدین یا دوسرے لوگ موجود نہیں ہے مگر ہم ابھی اس درجہ پر نہیں پہنچے کہ جس پر اللہ ہمارا ربض الجلال والاکرام ہمیں خلافت عطا کر دے ہو سکتا ہے کہ اس وقت ہمیں خلافت ملے تو ہم خلافت کی امانت کو سنبھالنے کا حق ادا کرنے سے قاصر رہے اور جس طرح ہم نے مدرسے بدنام کرائے جس طرح ہم نے جہاد کے مختلف جو ہے جب ہاتھ بدنام کرائے ہم خلافت کی بھی بدنامی کا باعث بن جائے اللہ نہ کرے اللہ اس سے محفوظ رکھے ہمیں دوسری بات کہ یہ کہ خلافت کے قیام کا طریقہ کار یہ ہوگا انتہائی ضمنی سوال اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں جس طرح ہمارے ہاں سب سے پہلے ہمیں معلوم ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد اسلامی تاریخ میں اور مسلمانوں کی جماعت میں ابو بکر کی وہ حیثیت تھی رضی اللہ تعالیٰ کہ جو کسی اور کو حاصل نہ تھی اور ان پر اختلاف کا کوئی امکان ہی نہیں تھا آج بھی ہو سکتا ہے کہ ایمان لا کر اعمال صالحہ جن میں سب سے بڑھ کر چوٹی کا عمل کفار سے لڑنا ہے یہ اعمال سال یا بجا لانے والوں میں ایک آدمی اس طرح سے ابھر جائے امت میں کہ تمام علمائے امت اور تمام صلاح امت اس پر جمع ہو اور آپ کو کوئی مصیبت پیش ہی نہ آئے خاں مخواہ وہی آپ کا امام سربراہ اور خلیفہ اور امیر المومنین ہو جائے دوسری شکل یہ ہے کہ جس وقت اس قسم کا کوئی آدمی موجود نہ تھا وہ عمر کو پیش آئی کیونکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب بڑھے ہو چکے تھے اور ان پر موت کی علامات تھی جو کہ قریشی خاندان والوں میں برپا ہو جاتی تھی اور لوگ پہچان لیا کرتے تھے تو آخری حج میں صحیح بخاری میں آتا ہے کسی نے کہا عمر مر جائیں گے آپ تو میں طلحہ بن عبید اللہ کی بیعت کر لوں گا اور جس طرح ابو بکر کی بیعت بڑھ کر عمر نے کی اور سارے ٹوٹ پڑے اور وہ خلیفہ ہو گیا طلحہ بن عبید اللہ مجھے بہت زیادہ نظر آتا ہے خلافت کا مستقبل وہ بھی خلیفہ بن جائے گا عمر اس پر سیکھ پا ہوئے مدینے میں آ کر واق کہا اور کہا خبردار کوئی ایسا نہ کرے وہ صرف ابو بکر کے لیے خاص تھا تم میں آج ابو بکر جیسا کوئی نہیں وہ ایک خط یعنی ایک ایسی غلطی تھی کہ جو ابو بکر کے حق ہاں میں غلطی نہ تھی اور اللہ تعالیٰ نے اس کے خطرات سے ہمیں اس کی ذات کی وجہ سے محفوظ رکھا کیونکہ ابو بکر وہ شخص تھا رضی اللہ تعالیٰ نے کہ جس کی طرف درد میں اٹھتی ہے کوئی شخص نہیں تھا جس کی مجال ہو یہ کہ ابو بکر کے خلیفہ ہو جانے کے بعد کہے کہ خلافت کا کوئی اور مستحق ہے آج تم میں ایسا کوئی نہیں جو اس طرح کی حرکت آج کرے گا وہ خود بھی قتل ہو جائے گا اور وہ خلیفہ بھی قتل ہو جائے گا تو عمر نے کیا طریقہ اختیار کیا عمر نے چھ کے اندر شورا رکھ دی تبھی اللہ ہوتا عنہ رضوان اللہ علی مجمعین نے اپنے اندر انتہائی خوش اسلوبی سے سب خلافت سے بھاگنے والے تھے حتیٰ کہ عبد الرحمان بن عوف پر یہ ذمہ داری ڈالی اور دو آدمی باقی رہ گئے عثمان اور علی اب لوگوں سے پوچھا گیا کیا عوام سے پوچھا گیا ہرگز نہیں ہرگز نہیں اہل حل وقت سے پوچھا گیا علماء سے اور صالحین سے پوچھا گیا سب کو عثمان کے حق میں پایا گیا کیا امہات ہاتھ سے بھی پوچھا گیا ہو سکتا ہے کہ ان میں سے جو علما تھی ان سے پوچھا گیا ہو بہرحال مردوں سے پوچھا گیا اور ہو سکتا ہے ان سے بھی چونکہ مفتیہ تھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی نے اور دیگر امہات ہاتھ میں بھی علم بہت تھا ان سے پوچھا گیا ہو بہرحال یہ پوچھے جانے کے بعد عبد الرحمان بن بخاری کی روایات ہے آ کر ایک تابعی کے دروازے پر ٹوٹ پڑتے تابل سویا ہوا اگتا ربد الرحمان بن اور غصے کے ساتھ کہتے ہیں کہ تو سویا ہوا ہے میں نے تین راتوں سے آنکھ لگا کر نہیں دیکھا میں نے لوگوں کو عثمان پر جمع پایا اب کیا وہ کرتے اب وہ کہتے ہیں کہ علی سے رضی اللہ تعالیٰ مجھے کچھ یعنی محسوس ہوتا کہ وہ نہ ہو کہ رضی اللہ تعالیٰ نو کسی نیک نیتی کے ساتھ کہ خلافت مجھے ملے اور میں احسن طریقے سے اسے چلاؤں کچھ اپنے لیے خیال رکھتے ہوں یہ انہوں نے ذکر کیا پھر مسجد نبوی میں گئے اب کن کو بلاتے ہیں اسلام کی خلافت طے کرنے والے عامت الناس نہیں ہوا کرتے اسلام میں یہ اکثریت کی ہوا کوئی حیثیت نہیں رکھتی خلافت کے لیے تمام اہل حل وقت کو جمع کیا گیا وہ کون تھے تمام انصار اور تمام مہاجرین اور اس کے بعد تمام وہ کمانڈر جنگ لڑنے والے جو عمر کے آخری حج میں موجود تھے تعبیل. یعنی وہ لوگ جو اپنی نیکی میں چوٹی کے لوگ ہیں ان کو جمع کر کے بن بینوف نے کہا کہ میں نے بڑی کوشش کی لوگوں سے فردن فردن ملا اور مجھے لوگ عثمان کے حق میں نظر آئے تو اس وقت سب سے پہلے خلافت کی بات کرنے والے علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کا وہ شبہ جاتا رہا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے بات کی اور یہ ہے اسلام کی بائنگ اور اس کے بعد آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاملات کس طرح سے ہوئے اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معاویہ کا اختلاح ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کے بعد وہ معاویہ جس نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بغاوت کی تھی اپنی اتحادی غلطی کی وجہ سے اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری اپنی حکومت کے عرصے میں معاویہ کے ساتھ نبرد آزما رہے رضی اللہ عنہما سم رضی اللہ عنہما سم رضی اللہ عنہما اس کے باوجود یہ معاویہ اس طرح سے مجرم نہ ٹھہرے کہ امت ان پر جمع نہ ہو پھر اسی ماویہ پر امت جمع ہو گئی اور یہ ماویہ امت کے سربراہ گویا کہ امت جس شخص پر جمع ہو سکے اور جو امت کی گرہ بن سکے اگر کہ وہ افضل نہ بھی ہو مفضول بھی ہو اس گرہ کو کھولنا حرام ہے یہاں تک کہ امام احمد بن حمبل رحیم اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی امامت غصب کر لے مثلاً عمر بن عبدالعزیز جیسا شاندار حاکم بیٹھا ہوا ہے اور اس کا کوئی رشتہ دار اٹھتا ہے اور اسے قتل کرتا ہے اور اسلامی حکومت پر قابض ہو جاتا ہے مگر اس کی بائت ہو جاتی ہے تو کہتا ہے تین دن نہ تیرے گزرے اس کی بائت کرنا ضروری ہے اس واسطے کہ مسلمانوں کی گرا کھولنا بہت بڑا جرم ہے مسلحہ اور مستدا یہ ایک باب ہے اسلام میں دیکھا جاتا ہے کہ کیا اس کام سے اصلاح ہو رہی ہے کہ فساد میں اضافہ ہو رہا ہے اگر ہم اس کے خلاف خروج کریں گے اور اتنی طاقت نہیں ہے کہ اسے ختم کر کے نیا نظام نافذ کر سکے تو خروج حرام ہے خروج صرف سخت شرائط کے ساتھ ہے کہ اس وقت جائز ہے جب آپ اس ظالم بادشاہ کو جو مسلمان تو ہے اس کو الٹا کر اسلامی نظام قائم کر سکتے اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو عام بن حمبل کی طرح فاسق فاجر بادشاہ اور فخ کو فجور کیا ہے وہ فخ کو فجور تو وہ کرتا ہی نہیں وہ عام طور پر صف کو فجور ہے اس طرح تو مدت پرہیزگار ہے معمول بھی موتف بھی اور واسق بھی انہوں نے بدعت اختیار کی ایسی بدٹ جو کفری بدٹ ہے مگر چھپا ہوا کفر ہے جس میں غلطی کسی مومن کو لاحق ہو سکتی ہے تو احمد بن حنبل اس کی بائک نہیں توڑتے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں جو کوئی خلیفہ ایک دفعہ ہو جائے یہ کت انجائز نہیں ہے کہ اس کی خلافت کو ختم کیا جا سکے جب تک وہ کفر بواہ کا مرتکب نہ ہو جب تک تو وہ مرتب نہ ہو جائے تب ہی احمد بن حنبل پیٹھ پر کوڑے کھاتے رہے جیلوں میں گھسیٹے گئے مگر اس کی بائک نہیں توڑی کیا بائک توڑنا زیادہ مشکل تھا اتنی مار کھانے کے بعد نئی آمد بن حنبل امت کی گرا کو کھول کر کفار کو, کو دلیر کر کے امت میں طوائف الملوکی سے امت میں کمزوری پیدا کر کے امت کو دنیا سے برباد نہ کرنا چاہتے تھے وہ اسے بارڈر لائن فائدہ دے رہے تھے وہ سمجھتے تھے تخلیفہ جاہل ہے اس میں خطرت خیر ہے جسے اسلام سمجھتا ہے وہ قائم ہے اس کی عدالتوں میں شرح نظام ہے یہ اللہ کے لیے جہاد کرتا ہے کفار کے ساتھ عیسائیوں یہودیوں اور باقی کفار کے ساتھ یہ حج کا میر مقرر کرتا ہے یہ انصاف کرتا ہے ہو سکتا ہے کہ اسے غلطی لاحق ہوئی ہے قرآن سے اور یہ اس کفر میں چلا گیا میں اس کی غلطی دور کروں اس جاہل کی شخص جس طرح خلوص کے ساتھ باقی اسلام پہ چل رہا ہے اس میں بھی درست ہو جائے تو امام احمد پر اللہ رحمتیں کرے کروڑ ہاں رحمتیں کہ انہوں نے اتنا شاندار قدم اٹھایا کہ خلی ع توڑی اس کے بعد ہم دیکھتے شیخ ال اسلام ابن تعمیہ کو رحمہ اللہ ان کے وقت کا بادشاہ نے بار بار جیل میں بھیجتا تھا تب بھی امام ابن تعمیہ کی بیچ نہیں توڑتے تھے اس لیے کہ یہ کافر نہیں تھا اس میں جہالت تھی اس میں ظلم اور فسق تھا کفر نہ تھا اور ابن پیمیا کے پاس اتنی طاقت نہ تھی کہ اس نظام کو مٹا کر دوسرا نظام قائم کر سکے اس میں مسلمانوں کی زبردست خون دینے کے بعد بھی کچھ نہیں ہو سکتا تھا لہٰذا ابن پیمیا نے اس کی بحث نہیں توڑی اسلام کا تو بالکل مزاج ہی اور ہے یہاں ہر پانچ سال کے بعد الیکشن ضروری ہے خواب و صدر اور وزیر اعظم یا اکیلا صدر بہترین نظام چلا رہا ہو اور ملک کو کہاں سے کہاں پر لے گیا ہو مگر عوام طاقت کا سرچشمہ ہے اور عوام جمہوریت میں الہ ہے یہ بات منوانے کے لیے اور یہ بات ظاہر کرنے کے لیے ضرور الیکشن ہوگا اس غریب کی ٹانگ کھیلی جائے گی اور پھر گرا کر اسے دوسرا حقم لایا جائے گا یہ جمہوریت کے دین پر مخ سے چلنے کی علامت ہوگی اور عوام کی طاقت کا سرچشمہ ہونے کی سب سے بڑی علامت اور جمہوریت کے اکثریت کے علاق کو پوجا کرنے کی سب سے بڑی دلیل ہوگی تو اکثر منسل ارد اے نبی اگر تو اکثر کی پیروی کرے گا جو زمین میں آباد ہے ان شبیل اللہ تجھے اللہ کے راستے سے بھٹکا کر چھوڑیں گے ایتبنا یہ تو صرف گمان کے پیچھے چلنے والے ہیں یقین نامی چیز تو صرف وہی ہوتی ہے ان کے پاس یقین ہے نہیں ایتبی اون الزن اللہ یک رسون اور یہ تو عقل کے تیر چلانے والے ہیں تو اسلام کے اندر جو بھی کسی طرح سے امیر ہو جائے جس پر مسلمین جمع ہو جائے جس پر مسلمین جمع ہو جائیں وہ فاسق اور فاجر بھی ہو تو اس کی بائت کرنے کا حکم ہے تاکہ مسلمانوں کی گرا بندی رہے ہم دیکھتے ہیں کہ عبداللہ بن زبیر اتقا ہے اصلاح ہے صحابی رسول ہیں رضی اللہ تعالیٰ وہ اپنی بائت لیتے ہیں ابن عمروں نے منع کرتے ہیں ابن عباس حبر ہے اسلام کے وہ فصر ہے ترجمان القرآن ہے وہ بھی منع کرتے دیگر صحابہ بھی منع کرتے کہ اس وقت خلیفہ موجود ہے یہ होते اس کے ہوتے ہوئے آپ اپنی بائک نہ لیں مگر آپ نے اتحادی خطا ہوئی اور وہ کسی مومنٹ سے بھی ہو سکتی آپ نے اپنی بیچ لی آپ بہت متفقی اور پرہیزگار تھے پر. رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ تعالیٰ ربی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے اپنی بچ لی ابن عمر کو بیچ کے لیے بلایا ابن عباس کو بلایا ابن حنفیہ کو بلایا تینوں نے اباؤ انکار کر دیا البدایا و تاریخ میں لکھا ہوا تینوں نے ان کی بہت نہیں کی کیوں مضبوط نہیں کیا کہ ہمارے بعض کرنے سے ہمارے ساتھ بھی کئی ہزاروں لوگ ہماری وجہ سے بعد کریں گے اور یہ آدمی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی بہت مقتدر صحابی بہت زلیر بڑا متقی ہونے کے باوجود اس بیت پر امامت کو نبھا نہیں سکتا وہ بہت مضبوط ہیں اور یہ ان کے مقابلے میں کمزور ہے آخر کار اس کا نتیجہ مسلمانوں کا ٹکراؤ انتہائی خون بہنے کے بعد عبداللہ بن زبیر کا قتل اور اس کے بعد ان لوگوں کا غالب آنا اس سے بہتر نہیں ہے کہ جب ہم انہیں مٹا نہیں سکتے وہ اسلام پر تو ہیں کفر پر تو نہیں ہے سارا اسلام کا نظام ابھی نافذ ہے کفار سے جہاد ہو رہا ہے کفار کی دشمنی کا اظہار ہے کچھ ظلم کچھ فسک ان میں ہے ورنہ اسلام سے منحرف نہیں ہے وہی پر ہیں وہی کی قدر کرتے ہیں علماء یا صحابہ کی عزت کرتے ہیں لہذا ابھی انہیں کو امیر مان لینا ہی اصلاح کا تقاضا ہے کیونکہ اسلام اصلاح کے لیے آیا ہے اسلام اس لیے نہیں آیا کہ ایسے طریقے سے تم نیکی کا حکم دو اور برائی سے منع کرو کہ فساد پھیل جائے جیسے میں ایک مثال دیتا ہوں ایک بچے آپ تربیت کرتے بچہ درست ہوتا ہے دو چار لگا کر درست کر لیں تاجیب کے لیے آپ کا حق ہے بچہ درست کر لیا اب آپ نے بچہ تھا جب اس وقت تو توجہ کوئی نہ دی اب آپ نے دیکھا کہ جب وہ جان ہو گیا چودہ سال کا ہو گیا اب وہ شراب محک مہتا ہوا جناب اور لڑکڑا ہوا گھر میں داخل ہوا آپ نے ایک لگائی وہ شراب کے نشے میں تھا طاقتور تھا اس نے ایک گھوسہ اور ایک لات ماری اور آپ پہنچ گئے یہ حماقت ہے اب نہیں یعنی منکر کا وقت نکل چکا تھا اب کوئی اور طریقہ تھا اب اصلاح اس سے نہیں ہوتی تھی اب اسے تسلیم کرو اور اس کی اصلاح کی کوئی صورت کرو کیونکہ کافر نہیں ہوا مجرم ہوا ہے اب اس کو دیکھو کس طرح سنبھالنا ہے تو میں یہ عرض کر رہا تھا عبداللہ بن عمر نے بیٹھنے کی عبداللہ بن عباس نے بیٹھنے کی ابن حنفیہ نے جو علی کے بیٹے تھے کسی اور بیوی میں بیٹھنے کی یہ تینوں آئنما تھے اور عبداللہ بن زبیر آخر کار شہید ہو گئے اور یہی ابن عمر صحیح بخاری میں ان کا خط موجود ہے انہوں نے عبدالملک بن مروان کی بیچ کر لی اور کہا کہ میں تیری بیت کرتا ہوں معروف میں نیکی کے کاموں میں اور منکر میں میں تیرا انکار کروں گا اور بائک کر لی اس شخص کی جس کے فوجوں نے ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا اور یہی ابن عمر ہے جن کا بخاری یہ مسلم میں یہ قول موجود ہے اپنی برادری کو اکٹھا کیا جب کہ یزید کی موجودگی میں ابن زبیر نے اپنی بیعت لی کہا کہ دیکھو جو یزید کی بیعت کر چکا ہے جو اس کی بیج توڑے گا آپ ابن زبیر کی بعض کرے گا وہ یاد رکھے کہ بیچ کر کے بیج کو توڑنے والے کے لیے روزِ روزماشر غادر کا جھنڈا بلند کیا جائے گا غدر کرنے والے کا ایک اور اس کو جزا اللہ یہ دے گا جو غدر کرنے والوں کی سزا ہے تو معلوم ہوا کہ اسلام کے سارے ہی ڈھب نرالے ہیں اسلام جس طرح بھیجنے والا اس کا الہ واحد ہے اسلام بھی ایک خاص وحدانیت رکھتا ہے اپنی پہچان میں اور یہ اللہ رب العزت کا نظام ہے کسی بشر کے نظام کے ساتھ یہ کبھی بھی کبھی بھی جمع ہو کر چل نہیں سکتا اس لیے اسلامی جمہوریت اسی طرح ہے جس طرح کہو اسلامی کف اسلامی شرک اسلامی بدع اسلامی حص اسلامی زنا اسلامی چوری اسلامی دہا معلّہ استدیا ایمان اور اعمال صالحہ اجتماعی رنگ میں جماعت کی شکل میں چھتیس گڑھ کے جو سزاوہ ہے اس کا جو تمام جو تام رات ہیں مؤثر ہو جائیں گے یا اسکیم کو جاری رکھا دیں کیونکہ جو خلیفہ خلافت کی دوا دینے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو ریاست کے کام مسلافت کے کام ہیں وہ سارے کے سارے متأثر ہوتا رہیں گے تاکہ ہم پہلے اپنا خلیفہ جو ہے وہ بنا لیں وہ جب خلیفہ بنا لیں گے خلیفہ کہے گا یہ سزا پکڑتے ہیں یہ سب کیڑت کے اوپر کب اس جو ہے رجحان ہو سکتا ہے یا اس سے کسی حکومت کو یا کو یا کسی شخص کو یہ کسی طرح ہے یہ میں یو شاہ کی کر رسول جس نے رسول کی نا فرمانی کی لاہدا بعد مَا تَبَيَّنَ لَهُ اس کے ہدایت کا راستہ اس پر واضح ہو چکا وہ یک غیر رسبی علم اور وہ راستہ چلا جو اہل ایمان کا راستہ نہیں معلوم ہوا اس میں ہمیں اہل ایمان کا راستہ دیکھنا پڑے گا جس پر وہ جمع ہے کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے تو ہم مثال نہیں لا سکتے کیونکہ وہ خود خلیفہ اور امیر تھے اس کے بعد خلافت قائم رہی حتیٰ کہ ابن تیمیہ کے دور تک رہی اللہ خلافت کا نظام قائم تھا اس کے بعد بھی قائم رہا تو جب خلافت کا سکوت ہوگا تو پھر جو عطائف ال محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث ہے کہ ایک گروہ ہمیشہ حق پر رہے گا اور وہ اللہ کے راستے میں کتال یقاتلون قاتل کتال کرتے رہیں گے اور وہ اللہ کے راستے میں اللہ کا کلمہ بلند کرتے رہیں گے لا یا ان کا کوئی نقصان نہیں کرے گا من خزلہ جو ان کا ساتھ چھوڑ دے گا وہ من خالف ہم. تو آج اس گروہ کو تلاش کرنا پڑے گا کہ یہ گروہ نبی علیہ سلاط اسلام نے قتال کرنے والا کہا ہے اور خلافت کے سکوت کا زمانہ جو ہے اس میں بھی یہ گروہ قائم ہے اگر ہم کہیں کہ اس زمانے میں یہ گروہ قائم نہیں ہے تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا اور احادیث کثیرہ کا جو کہ شاید تواتر کو پہنچی ہوئی ہے انکار ہو جائے گا اور اگر یہ کہیں کہ یہ گروہ تو ہے مگر قتال نہیں کرتا تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یو سلوم پھر قتال کرنے کے لفظ کی تقزیب ہو جائے گی تو معلوم ہوا کہ خلافت کے سکوت کے زمانے میں کم از کم یہ ہمارا ایمان ہے کہ ایک قتال کرنے والا گروہ ہوگا اور وہ ہے ہمیں معلوم ہو یا نہ ہو دوسری مثال اور الزامی جواب کہ یہ جو عام طور پر دلائل دے رہے ہیں ان ساروں سے جا کر کہیے کہ پھر محمد بن عبد الوہب رہی محلہ کا قتال باطل ہے عبد العزیز جس نے سعودیہ کی مملکت قائم کی یہ تیسری مملکت ہے سعودیہ کی پہلی جو قائم ہوئی تو محمد بن عبد الوہاب کی دعوت کے نتیجے میں محمد بن سعود نے قائم کی رحمہ اللہ رام متن دوسری مملکت ترکی بن فیصل نے قائم کی اور تیسری مملکت عبد العزیز جو کہ اس عبداللہ کا باپ تھا اس نے لڑنے مرنے کے بعد قائم کی اور تینوں کے وقت خلافت عثمانیہ نام نہاد خلافت موجود تھی اور تینوں چھوٹے چھوٹے سردار تھے سواد جیسے علاقوں کے بالکل چھوٹے چھوٹے علاقوں کے سردار بس اسی پر اتفاق کرتا ہوں میرے گھر میں مہمان آئے بیٹھے ہیں میرا انتظار کر رہا ہوں